السلام علیکم اچھا جیسے نا دوسرے کا درمیان سے دوسرے مسئلہ نہ بنے ہاں بھیا آپ ایسے کریں آپ نا تھوڑا سا سسٹم کے قریب ہو کے بیٹھیں آپ کی آواز کم آ رہی ہے میں تو مائک لگایا ہوا میرا تو بائک قریب ہے بالکل اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا جی تو بھیا اور سنائیں کیسے ہیں بس ٹھیک ہے شکر لگا کا آپ یہ ہوتا ہے کہ بات نا آپ نے شروع کرنی ہے پہلے یا میں نے بات تو بھیا بعد میں شروع کریں گے نا یار آپ کا تعارف میرا تو آپ کو پتا ہے نا وہ آپ شروع کریں اپنا ٹائم لینے یا مجھے دے ہاں نہیں وہ تو چلے بات کریں گے نا یار آپ اپنا تعارف تو کروا دیں نا میرا نام تو آپ کو پتا ہے محمد آصف ہے اور یہ ریل نیم ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ دو نمبر ہوگی یہ آپ اپنا ٹائم شروع کرنا ہے یا میں کر لوں مجھے یہ بتا دو بس وہ تو شروع کریں گے نا بھائی ابھی آپ ایسے کریں جو آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا بات نا میری باری میں بولنا نہیں ہے میں ٹائم شروع کر لوں میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے ہمارا طے ہوا تھا نا جی جس طرح باری باری بولیں گے ٹائم بھائی بالکل جب جب ہماری وہ موضوع پر گفتگو شروع ہوگی تو ایسے ہی بولیں گے ہم کب بھاگ رہے ہیں آپ لے لے ورنہ آپ کو یہ پتا ہے آپ کا اور ہمارا ایک دعوی اور جواب دعویٰ تھا یہ اس کو دیکھنا دوسرا بولا ہے نا بیچ میں میں نے کہا بند کرو آپ نے کہا تھا میں اکیلا بولوں گا وہ بولا ہے نا درمیان میں بند رکھے میں ان شاء اللہ کہا تھا کہ آپ اور میری بات ہوگی بعد میں یہ ریکارڈنگ آپ سب کو سنائے جہاں مرضی لگائے کوئی کوئی روک ٹوک نہیں ہے جی کوئی دوسرا درمیان ہے. میں نہ بولے چلاؤ اور دوسرے کا بند کر आप, आप तो तो دو یا تو آپ اس کو روکتے ہو آپ کی بات مان لیتا مانی تو اس نے ہے نہیں تو مان لو درمیان اب میرے بھائی اس نے بات میں بولا ہے وہ ہے آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا اور ہم نے جواب دعویٰ کیا تھا میں دعویٰ پڑھوں گا آپ بھی پڑھو گے اپنے وقت میں دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں پڑھیں گے لیکن آپ نے ٹائم لینا ہے مجھے دینا مجھے یہ بتا دو اچھا دو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہم نے کیوں شروع کیا تھا یہ بتاؤ بس جی وقت آپ نے لینا ہے یا مجھے دینا ہے آپ نے میں نے آپ کو دی ہے کہ آپ خود بھی لے سکتے ہیں مجھے بھی دے سکتے ہیں آپ دیکھیں, دیکھیں آپ ہیں آپ ہیں مدئی باتیں مدئی کیا ہے اپنے وقت میں بتانا اب وقت آپ نے لینا ہے بھائی وقت میں نہیں ابھی دیکھیں میں اور ہماری گفتگو شروع ہوئی اور آپ نے جو ہے نا وقت دینے اور نہ دینے کی بات شروع کر دی ہے آپ اپنے وقت میں جو کر رہی ہے اس سے کچھ باتیں بھی تو طے کرنی ہے نا اتنی دیر ہوتا رہا ہمارا کیا طے چلے آپ بتا دیں کیا کیا طے ہوا تھا ہمارا ہمارا یہ دعوی اور جواب دعوی طے تھا اور باری باری طے تھا دس بجے کا وقت لے دیا اس لیے میں نے قبول کر لیا ٹھیک ہے اب آپ جو وقت آپ نے لینا ہے نا وہ شروع کر لے میں ٹائم نوٹ کروں بتائے پانچ منٹ کی پہلے بات نا منٹ کی بات ہوئی تھی پھر ہوئی تھی آپ نے کہا پانچ منٹ یہ تو اس وقت ٹرنے آپ کی اور میری شروع ہوگی نا جب آپ اپنے دعوی پر دلائل دینا شروع کر دیں گے میں دلائل کو جو ہے نا وہ رد کروں گا یا جو بھی ہوگا لیکن پیارے بھائی بات یہ ہے میں کا وقت نوٹ کرتا ہوں پھر اپنا وقت پورا کرو نہیں بات تو ابھی میرے پیارے بھائی ابھی ایک دو باتیں طے کر لیں اس کے بعد پھر آپ اپنی بات کریں میں نہیں روک رہا آپ کو جو فلسفے وغیرہ کرنے وقت میں کریں آپ وقت لے لے یا نہیں کرنا وقت میں اپنی شرائط وغیرہ جو کچھ ہے وہ بیان کرتے رہے نا آپ مجھے شروع کرو آپ کا وقت نوٹ کروں میں سنجیدہ مسئلہ ہے ہم نے یہ میری ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نماز میں جان بوجھ کر چٹی کرنے والے کی نماز اگر وہ آخری تشہد کے بعد بھی کرے हुم. باطل ہے آپ کہتے ہیں اس کی نماز کو باطل ماننے کے لیے تیار نہیں آپ نے اس کی نماز کو صحیح ثابت کرنا ہے میں نے غلط ثابت کرنا ہے آپ اپنا وقت لے لیں مجھے یا مجھے دے دیں بس باری, باری باری بات کرتے ہیں اچھا جی تو آپ یہ کہاں سے ثابت کریں گے یار ابھی سن لیں نانا جب میں کہاں سے کروں گا تمہارے کان ہے نا ابھی سن لینا آپ سوچتے ہیں کہاں سے میں سابت شروع کرتا ہوں اپنے وقت میں آپ سن لینا ٹھیک ہے نا چلے یہ بھی سن لیتے ہیں بھائی یہ بھی سن لیتے ہیں کہ آپ کہاں پر کون کون بیان کرے گا کیا بیان کرے گا تو بات بھائی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا دعوی ہے کہ آپ نے وقت لینا یا مجھے طے بھی ہو گیا وقت ابھی لینا کہ یہ بھی دیکھ موضوع میں پڑھتا ہوں نا موضوع نے لکھا نہیں ہوا موضوع نہیں کیا ہے پھر بھی وہ میں پھر اپنے پھر مجھے وقت دے اس کی اصلاح کر دیں گے میری بات سنیں نا آپ اپنا وقت لے لیں اس وقت میں آپ موضوع بتائیں جو مرضی بتائیں موضوع کے لیے ٹائم کی میرے بھائی موضوع کے لیے تو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے نا ہمارے موضوع صرف ہاں یا میں بتانا ہے موضوع ہے آپ یار نہیں دیکھے ہم نے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بغیر وقت کے کیوں بتا رہے ہیں بس چھوڑو اس کو بھائی وقت سے پہلے وقت تو آپ کا شروع ہوگا نا جب آپ کو ٹائم دیا جائے گا جی آپ اپنا موقف اور دلائل بیان کریں جی جی ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا جی ایک منٹ کیجیے گا کرنا ہے چلے جی میں نہیں سنتا نہیں سنتا ٹھیک ہے نہیں سنتا جی اچھا ہمارا موضوع یہ طے ہوا تھا کہ آخری دادا میں تشہد کے بعد میری بات سنونی بند کرو اپنا وقت لے لو یا دعوی کیا تھا نا یار مجھے وقت دے رہے ہو یہ بتاؤ بتاؤ آپ ایسے کریں یا آپ نے جو دعوی کیا تھا یار میں یار آپ اپنے وقت کے اندر اپنے ساری تفصیلیں آپ نے نماز کے باطل ہونے کی بات کی ہے مجھے نہیں ہے آپ اپنے فلسفے اپنے وقت کے اندر کرتے رہنا جب ہمارا وقت طے تھا کہ باری باری بات کریں آپ نے تو شروع میں تو مبادیات ہی طے نہیں کی اور جا کے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیا جائے مبادیات نے جو باتیں آپ نے اور میں نے کرنی ہے اس کے لیے کچھ اصول ضوابط اور کچھ مبادیات طے ہو جائیں نکلیں اور باری آئے گی ان شاء اللہ اس وقت آپ کو جو ہے وہ ہم موقع دیں گے خوب موقع دیں گے آپ اپنے وقت میں خوب بات کریں بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم مبادیات سے فارغ نہیں ہوئے مبادیات ہی ابھی تک آپ نے نہیں آتے ہی کہتے ہیں کہ جناب آپ کو وقت دیا جائے آپ کی مبادیات کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے مناظرہ اور ڈیبیٹ کیسے کرنے ہیں جب آپ مبادیات ہی طے نہیں کریں گے میں آپ کے وقت اپنے دعوے میں جو میں نے اپنے وقت میں اپنا دعویٰ جو ہے وہ ثابت کروں گا آپ ان شاء اللہ ان شاء دعویٰ کون ثابت کرے گا کون نہیں کرے گا یہ تو بات کی بات ہے نا وقت آپ لوگوں کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہوا ہمارا وقت بہت قیمتی بن رہا ہے میں نے تو آپ کو کب ہو رہا ہے نا آپ کو کہ دعویٰ آپ کا ہے آپ نے بیان کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ مبادیات طے کرنی ہے کیا نہیں کرنی اگر وقت دے رہے ہو تو بتا دو بتاؤ کتنا وقت دے رہے میرے پیارے بھائی آپ کا دعویٰ ہے آپ نے اپنے دعوی کو ثابت کرنا ہے لیکن اس دعوی کو ثابت کرنے سے پہلے کو ثابت کرنے سے پہلے گا آپ مجھے کتنا وقت دے رہے ہو بتاؤ میں تو آپ کو جتنا بھی وقت دوں گا وہ تو ابھی آپ ٹھہر جائیں نا شروع کر دوں آپ بول دو گیری درمیان اتنی جلدی کیا ہے آپ کو جلدی لوگوں وقت ضائع نہیں کرنا کا وقت بھی ضائع نہیں ہو رہا انشاءاللہ کسی کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا دو تین باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء آپ اپنے دعوی کے اوپر دلائل بیان کرنا شروع کریں انشاءاللہ پھر ہم بھی شروع کریں گے اس پہ آپ کو ڈر کس چیز کا ہے یہ اللہ کا شکر ہے آپ سے کم از کم کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے مجھے میں تو وقت کروں گا وقت میں نہیں وقت سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دو تین چیزیں طے کر لو اس کے بعد اپنا موقع مل وہ دو چیزیں آپ طے کرنے سے کیوں ڈر رہے ہیں کس چیز کا خوف ہے تماشا دیکھیے تمہاری دنیا سمجھ آئی آپ مجھے وقت دے دو بس نہیں تماشا کس کا دیکھے گی تماشا کس کا ہوگا وہ تو صبح انشاءاللہ پتہ چل جائے گا نا ابھی تم کہتے ہو نا ٹٹی ہوماز کے اندر ٹٹی کرنے والے کی نماز باطل نہیں ہے یہ نے گندہ عقیدہ بنایا ہوا ہے نا یہ اس کا دیکھنا کیسے اس کو باطل ثابت کرتا ہوں آپ وقت دے دو اس کا مطلب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں کس نے عقیدہ کہا ہے ہر نظریے کو ہر بندے کا یہ نظریہ ہوتا ہے عقیدہ ہی ہے तो तो... کا جو نظریہ میں کہتا ہوں میں آپ کو میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں ٹائم دوں گا آپ کے نہیں بیٹھا میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سنا رہا میری بات سنو جب نا پہلے ہمارا طے ہو گیا تھا کہ وقت جو طے ہو گیا تھا ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے مجھے یہ بتا دو بس بھائی وقت تو ہمارا ہو گیا تھا طے یا پھر ہم نے ہو گیا تھا طے کہ جناب ہم نے فلاں وقت میں فلاں فلاں اتنی اتنی ٹرنیں ہوں گی اتنے اتنے ٹائم کی ٹرنیں ہوں گی اس میں ہم نے بات کرنی ہے یہ سارا طے ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لیکن ابھی دیکھیں آپ نے دعوی کیا ہوا ہے ہمیں بتا دیں اپنے وقت میں کرنا دیکھیں آپ کو دعویٰ ثابت کرنا ہے نا میں کروں گا ان اپنے وقت میں کروں گا دیکھیں بس تو پھر آپ نے جب دعویٰ ثابت کرنا ہے تو دعویٰ سے پہلے ہمیں ایک دو چیزیں تو بتانا پڑیں گی نا آپ کو اگر میرا دعویٰ میں اپنے وقت میں صحیح ثابت نہیں کروں گا تو آپ کا کام آپ بات کرنے کے لیے اسی لیے آئے ہیں جی دیکھیں آپ نے دعویٰ ثابت کرنا ہے کیا وقت آپ جو مجھے دو باتیں بتائیں گے وہ مناظرے کے آخر میں بتائیں گے جا کے پہلے آپ دعویٰ ثابت کر لیں گے میں کہتا ہوں اپنا وقت لے لو اور اس میں چار باتیں دس باتیں پوچھو میں مناسب سمجھوں گا جواب دے دوں گا مناسب نہیں سمجھوں گا میں جو بھی بات ہوتی ہے نا وہ کرنے کی بات ہوتی ہے وقت آپ کو مل جائے گا مل جائے گا کب دو گے وقت اکیس منٹ آپ نے ضائع کر دی یار دیکھو فیس بک پر آپ چوبیس گھنٹے لگے رہتے ہو اس وقت آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا بیٹھ کو ابھی آپ کو مجھے صرف دو باتوں کا جواب دینا ہے صرف دو باتوں کا واضح ہو جائے گا لیکن آپ کو کس چیز کا خوف ہے آپ کس چیز کا خوف ہے مجھے الحمد للہ کوئی خوف نہیں ہے کامس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا خوف نہیں ہے مجھے کوئی بھی خوف نہیں ہے تو مجھے بتا دیں کام شروع پابند نہیں ہوں میں نے بتایا آپ کو میں پابند نہیں ہوں تمہاری کرنے آئے آپ یار تو میں اپنے وقت میں کروں گا اپنے وقت میں یہ دو باتیں کر لینا آپ بھائی آپ تو ڈائریکٹ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں نا رہا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر دو کی بجائے جتنی مرضی باتیں کرنا لیکن اپنے وقت پر اب اس طرح شروع نہ کرو بات میرے, مجھے پیارے, دائم بھائی دائم بھائی میرے پیارے بھائی آپ ڈائریکٹ چھلانگ مار کے دعوے پہ جانا چاہ رہے ہیں جی مجھے ٹائم دو میں اپنا دعویٰ ثابت کروں میں نے دلد دلد آپ کو کہا کہ بھائی آپ اپنا دعویٰ بالکل آزادی سے ثابت کریں کوئی مسئلہ دلد نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ سے آپ آپ ایک دو باتیں ہیں پہلے وہ طے کر لیں تاکہ پھر آپ کے لیے بھی ادھر ادھر جانا مجھے وقت دو نہیں تو میں آپ کو دوں گا میں نے آپ کو کب انکار کیا کہ میں نے وقت نہیں دینا میں تو آپ کی صرف ایک بات دو تین باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر وہ مجھے بات بتا کے اس کے بعد آپ اپنی بات شروع کریں میں نہیں روکوں گا آپ کو باتیں اپنے وقت میں پوچھنا میں آپ کی باتوں کا ہوں نہیں بھائی آپ کی ہماری گفتگو جب شروع ہوگی تو شروع ہونے سے پہلے مبادیات طے کی جاتی ہیں, جو میں کی جاتی ہیں اپنے وقت میں یہ کرنی کر ہے نا یار یہ اپنی مبادیات اپنے پاس رکھو ٹھیک ہے دیکھے دیکھے میرے بھائی دیکھے میرے بھائی جو اصول ضوابط قواعد یہ سارا کچھ طے کیا جاتا ہے شروع کرنے سے پہلے جواب نہیں دیا اپنے وقت میں بتانا لوگوں کو میں تب کہوں گا نا کہ جب آپ میرے ساتھ میرے ساتھ کچھ باتیں آپ طے کر لیں گے کہ بھائی یہ ہمارے اصول ہیں یہ ہماری دو باتیں طے ہو گئی ہیں لہٰذا میں اس کے اندر رہ کے بات کروں گا باہر نہیں جاؤں گا میرے اپنا وقت لے لو اس میں دو باتیں دس باتیں پوچھ لو لیکن بتا دو کہ سات منٹ آپ نے بات کرنی ہے ان میں یہ دو باتیں بھی کر لینا اس کے بعد پھر میں شروع کر لوں گا یا مجھے شروع کرنے کا کہہ دو میں شروع کر لوں بھائی میرے پیارے بھائی تو یہ ہے بات یار یار یہ نے کرنا ہے تو لیتے ہیں تو اس کے بعد آگے بات شروع کرو گے نہیں وہ میں اپنے وقت میں بات کروں گا اگر آپ کہیں گے جی میری باتوں کا یہ جواب صحیح نہیں دیا تو پھر اگلی باتوں میں آپ نے وضاحت ہے جواب دیا نہیں دیا نہیں جو چیزیں طے کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں جی آپ ٹائم لے لیں ٹھیک ہے میں ٹائم لے لیتا ہوں لیکن میں نے اپنے ٹائم کے اندر میں نے اپنے ٹائم کے اندر آپ سے کچھ چیزیں طے کرنے کے لیے کہنا ہے کہ آپ یہ طے کریں اس کے بعد بات کو آگے چلائیں تو اب آپ میرے ساتھ وہ باتیں طے کر کے چلو گے یا بغیر طے کر کے چلو گے یہ بتا دیں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دلائل بیان کرنے ہیں لوگوں نے جی جی بالکل دلائل تو بیان کرنے ہیں دلائل تو بیان کرنے ہیں لازمی کرنے ہیں لیکن دلائل سے پہلے آپ کو کوئی اصول ضوابط کی بھی ضرورت ہے یا نہیں تاکہ آپ پابند ہو جائیں باہر نہ جا سکیں آپ ہونا آپ اپنے وقت میں میری غلطیاں نکالنا میرے دلائل کی خامی نکالنا وقت میں خامیاں تو میں بات یہ ہے نا کہ دلائل بیان کرنے سے پہلے کچھ اصول اور جوابے نہیں کرنا تم نے کرنا کیوں نہیں کرنا اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے میں نے ادھر میں آپ کو ڈر اور خوف کس چیز کا میرے بھائی آپ دو تین باتیں پہلے کیوں نہیں طے کر رہے مجھے تو ڈر نہیں ہے میں تو ان شاء اللہ دیکھو دنیا دیکھیں گے وہ اپنی طے والی باتیں اپنے وقت کے اندر بتانا میں جو بات کروں گا میں تو وہ آب آب میرے ساتھ کر کے, کر کے اس کے بعد اپنے دلائل بیان پانچ سات منٹ کی ہوگی بات والی تین تین منٹ کی ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ایک دوسرے کی ٹرن کے اندر بولیں گے نہیں بس نہیں آپ نے دعوا کیا ہے میں نے جواب دعوی کیا ہے ہمارے درمیان میں ہو رہی ہے ایک ڈبیٹ تو ڈبیٹ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ کچھ اصول اور جوابے آپ پہلے طے کر لو تاکہ بعد میں ڈسٹربینس نہ آئے آپ اپنے اصول اپنے پاس رکھو طے ہمارے ہوئے تھے پہلے سات منٹ میں یہ تو ٹرنوں کی بات ہوگی اس کے علاوہ بھی کچھ طے ہوا تھا اب خاموش ہو جاؤ اس کے علاوہ کچھ طے ہوا تھا خموش ہو میں اب وقت شروع لگا کر منٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے نہیں بھائی تو ایسے تو بات نہیں چلے گی نا ایسے تو نہیں ہے کہ جناب آپ نے طے کیا ہوا ہے اور طے کر کے لے کر چل پڑے ہیں آپ اور بغیر کسی قاعدے وصول کے آپ باتیں شروع کر دیں گے ایسے نہیں بھائی دیکھیں آپ کو آپ کو کتنی باتیں میں نے کہی تھی وہاں پر ساری باتیں کہتے رہنا، جتنی مرضی نہیں کوئی آپ کی باتوں پابند, پابند باتوں باتوں ہے. کے ہیں کہ دیکھیں جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو اخلاقیات دلست دلست ہوتی ہیں اس کی کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں کوئی ضوابط قانون ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے ایسے بے لگام ہو کے تو بات نہیں ہوتی جیسے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ دو چار باتیں ہمارے پہلے طے کر لو تاکہ جو ہے میرے وقت میں نہ بولنا دس بج کر اٹھائیس منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو نہیں آ رہے وہ نوٹ کر لینا دس بج کے میں शुरू کروں کیسے شروع کریں گے پھر وہی بات میں کہتا ہوں میں شروع کرنے शुरू کیسے شروع کروں بولنا نہیں یار میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں मेरे साथ कुछ طے करो पहले اپنے وقت میں جو آپ کو آپ کے دماغ میں جو ضروری بہت ہی اظہار کر لینا میرے پہرے بھائی جب بھی کوئی مبادیات اصول باتیں طے کی جاتی ہیں تو وہ شروع میں طے کی جاتی ہیں یہ کیا ہوا کہ جناب آپ اپنے دعوے کے اوپر دلائل بیان کرنا شروع کر دیں اور باتیں بعد بات میں طے کریں کون سا اصول ہے یہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے میں میں بولنے لگا لگا وقت شروع کرنے ہوں آپ کو صرف دو تین پابند نہیں ہے آپ مجھے تین باتیں بتا دو پھر آپ اپنی باتوں کے خود ہی پابند ہو گئے میری باتوں کے پابند نہیں ہوں گے آپ کرنے والا جو نظریہ ہے نماز ہو جاتی ہے اس کو میں باتیں ثابت کروں گا انشاءاللہ شاء آپ خوش ہو جاؤ میں کہتا ہوں تمہارا میرا نظریہ تو, اگر باطل آپ کریں گے تو دیکھا رہے گا لیکن بات یہ ہے نا کہ اپنے आ دعوے کے اوپر دلائل بیان کرنا چاہ رہے ہیں چلو آپ اتنی بات کہہ دو کہ میرا نظریہ بھی آپ جیسا ہی ہے کہ ایسے بندے کی نماز باطل ہے تو بات ہی ختم ہے ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے پھر اگر میرا آپ کے ساتھ اختلاف نہ ہوتا تو میں یہاں پر آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کیوں آتا بھائی جان کے ساتھ اختلاف ہے میں <تصفح> ایک اختلافی موضوع <تصفح> کے اوپر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ <تصفح> میرے ہوتا ساتھ, ہوتا میرے ساتھ کچھ हो باتیں طے کر لیں بھائی وقت جب تک آپ مستقبل جب تک میری دو تین باتوں کا بات بات جواب نہیں دیں گے آپ اس وقت تک بات کیسے چل سکتی ہے آگے میں آپ کا پابند نہیں ہوں مجھے وقت دو میں شروع کروں میرے پابند نہیں ہے کم از کم اپنی کہی ہوئی باتوں کے تو آپ پابند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے سات منٹ بات کروں گا تو آپ سات منٹ کے جونا نہیں غلط اور صحیح کی بات تو ابھی میں نے کی نہیں ہے میں اس کو بات ثابت کرتا ہوں جو بھی ثابت کرنا ہوا اپنی باری میں اور اپنے وقت میں लेना लेकिन भाई बात یہ है کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں ایسی باتیں آپ بتا دیں کہ آپ ان سے باہر نہ نکل سکیں میرے سکے جو باتیں آپ نے کرنی ہے وہ کر لیں تاکہ میں ان سے باہر نہ جا سکوں باہر نکلوں گا تو اس کا فیصلہ لوگ کریں گے آپ تو مجھے غلط کہہ رہے ہیں نہیں باہر نکلنے کی بات تو اس وقت ہوگی نا جب ہمارے ساتھ طے کر کے آپ بات کریں گے تو طے تو آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے اپنا فیصلہ خود کرے گا طے ہو گیا کہ میں نے تمہاری یہ تمہارا یہ جو گندہ نظریہ ہے کہ نماز کے اندر جان بوجھ کر جب درود پڑھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تم کہتے ہو اگر کہ جان بوجھ کر درود کی بجائے درود کی جگہ پر معاذ اللہ, اللہ وہ ٹٹی کرے اور جان بوجھ کر جان بوجھ کر تو ثابت کرو گے یہ کہاں سے ثابت کرو گے دیکھنا کہاں سے ابھی کہاں سے کرو اس میں کہا تو ابھی سات منٹ کے اندر ان شاء اللہ وہ تو میں چلو بعد میں دیکھوں نا لیکن یہ کہ آپ اپنے دلائل تو بتا دیں کہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے یہ, یہ تمہارا نظریہ ہے اگر تمہارا نظریہ نہیں ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ ٹوٹ پڑا جاتا ہے ایسے موقع پر اگر کوئی شخص جان بوجھ کا ٹٹی کرے تو اس کی نماز کو باطل نہیں کہتے میں کیا رائے رکھتے ہیں ابھی جس شخص کا یہ نظریہ لگاتے ہیں لگائے کیا ہے درمیان میں وقت میں نہ بولو بس نہیں بھائی دیکھیں دیکھیں آپ نے تو بات ایک کر دی نا کہ جناب یہ جو نظریہ ہے یہ خاص درود شریف پڑھنے کے وقت میں فلاں کے وقت میں یہ نظریاں کیوں میں یہی تو آپ سے کچھ باتیں پوچھنا رہا ہوں اگر آپ باطل نہیں کہتے تو آپ کا یہی نظریہ ہے کہ میرا یہ نظریہ نہیں ہے میرا جو نظریہ ہے میں تو انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو کہا کہ جی آخری قعدہ میں کہاں سے آپ منٹ میں جو بات آپ سات منٹ میں ثابت کریں گے قرآن اور حدیث سے انشاء اللہ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے نمبر ایک ہوگی بات چلو جی بڑی اچھی بات ہے جی آپ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کریں گے ماشاء اللہ اچھا سات منٹ کے اندر کہاں سے یہ شروع پتا چلے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے آپ نے یہ کہا جی قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے دوسری بات آپ کے نزدیک تشہود تشہود کے بعد جو نماز ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے دروشری پڑھنا دعا پڑھنا کے نزدیک کیا ہے میری بات سنو نا اپنے یہ دیکھتے رہنا ابھی اسی لیے مناظرہ ہوا ہے کہ دیکھیں کہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ دعوی اسی لیے یہ ہے چونتیس منٹ منٹ شروع کروں تھا میں نے بتایا تھا ڈرتے کرنے سے شرم کے مارے لوگ کہہ نہ دیں اس لیے خاموش نہیں ہو رہے تو بھائی میں الحمدللہ للہ خاموش ابھی ہونے والا ہوں آپ یہ بتا دیں تشہد کے بعد آپ کے نزدیک جو کچھ پڑا جاتا ہے وہ کیا ہے آپ کے نزدیک کیا اچھا میرے بھائی ایک بات بتائیں سچن آخری بات بتا دیں اس کے بعد آپ اپنی بات شروع کریں ابھی سات منٹ کے اندر ان شاء اللہ دیکھ لینا وہ سات منٹ سن کے دیکھ لو نا کسا بت ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے سب کچھ آپ کے نظروں کے سامنے آئے گا ان شاء اللہ چلے بھائی آپ بات سنیں نا آخری بات آخری بات میں آپ کی آخری اور پہلی کو نہیں دیکھتا میں آخری, سنے آخری سنے بات بھائی زیادہ نہیں صرف آخری بات کروں کر لوں ڈر میں الحمد للہ بالکل نہیں تھا آپ کیوں ڈر رہے ہیں میری آپ کے جواب میں باری میں جو دعویٰ ہے یہی دعویٰ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے بند کرو اور میں مجھے سات منٹ آپ کے اندر صبر نہیں ہے سات منٹ کا دیکھ آپ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے یہی دعویٰ آپ قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث سے سراہتن ثابت کریں گے دیکھتے رہنے کیسے میں آپ سے پوچھوں گا سراحت کسے کہتے ہو کیا بتاؤں گا کہ امین و نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں فکا کی تقلید کا سری حکم تھا اب سراحت مجھے بتاؤ کسے کہتے ہیں تقلید کا لفظ ہو فقا کا لفظ ہو اس طرح میں کہتا ہوں سراحت کی بحث شروع ہو جائے گی آپ اپنے وقت میں دیکھنا میں نے آپ کو بتایا نا کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی قیاس کی اجازت کو فلسفے اپنے پاس رکھو میرے وقت میں آپ سات منٹ سفر نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دو کہ میں سات منٹ بھی الحمد للہ میں الحمدللہ للہ آپ کے ساتھ لمبی بات کرنے کے لیے تیار ہوں جو ہمیں اتنی امی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جلدی تمہارا کام تمام ان گا انشاءاللہ دیکھنا اپنی زبان کو سات منٹ کے لیے ایک تو ہو گئی بات کہ آپ اپنا دعویٰ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے اور صرف درخواست کرتا ہوں کہ آپ صرف دو باتوں کا جواب دیتا ہوں آپ صرف دو باتوں کا جواب دے دو پھر بات شروع کرو آپ نے ایک بات کا جواب ہوگا پھر دو کہہ لیئے تم نے پہلے کہتے تھے دو باتیں ایک کا تمہیں جواب دیا پھر کہہ رہے ہیں دو باتیں ابھی اور دو باتیں نکل آئیں گی ابھی دو دو اور رہے گی نا چلے ایک, ایک, خوب... ایک بات رہ گی ایک بات رہ گی چلو اس, کے, اس کا جواب دے دو. دے دو اب کوئی بات میں مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ سات منٹ میری بات سن لو میں جو بھی بیان کروں وہ آپ دیکھ لیں اور صحیح ہوگا تو آپ بتا, بتا دیں مجھے کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے یا متفق علیہ ہے یہ بات سنونا اپنے, اپنے وقت کے اندر دیکھنا نہیں بھائی چاہو جو, جو مبادیات تو طے کرنی ہے نا آپ کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے یہ متفق علیہ ہے یا مختلف فی ہے ابو حنیفہ کی بات کے بارے میں یہ سرفراز صفر اور اشرف علی تھانوی وغیرہ نے لکھا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں امام کا قول نہ چھوڑے چھوڑے وہ مشرک ہے اب ابو حنیفہ کے قول میں تو شرک نہیں ہے نا بات تو یہ ہے کہ جو پران اور حدیث سے ثابت ہو جائے کسی کا کسی کا کال کچھ بھی ہو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے ہم نے تو جو قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہو رہی ہے باقی کو چھوڑ دینا وہ تو چلیں چلے آپ کی بات انشاءاللہ میں بھی قرآن اور حدیث ہی آپ کو دوں گا اور آپ بھی قرآن اور حدیث ہی دیں گے لیکن بات یہ ہے نا بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے قیاس کے اوپر میں نے عمل کر رہا ہے تو وہ فقہ عنفی کے قیاس پہ عمل کر رہا ہوں مجھے آپ کے قیاس کی ضرورت نہیں ہوگی غلط جگہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا ابھی تو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہوا ہے آپ جو ہے وہ بغیر کسی وقت کے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ مطابق اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی یاد پڑھا ہوں آپ آگے سے دانت نکال رہے ہیں یار میں آپ کی ویسے ہی ہوگا ضرورت نہیں ہمارا طے ہم نے باری باری بات کرنی میں درمیان بولتے ہیں میں نے ایک دعویٰ کیا دعوے کے اندر وقت کے اندر میں بولوں گا یہی طے ہوا تھا ہمارا کہ بولنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے میں نے سات منٹ کہا آپ نے پانچ منٹ کہا اور میں کہتا ہوں لوں گا اگر آپ کہتے ہیں سات منٹ میں تمہیں نہیں دے سکتا چلو پانچ دے دو چلو یار آپ آپ دس لے لینا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بولو نہیں پہلے تمہارے جو گندہ نظریہ ان شاء اللہ نکالوں گا ان شاء خاموش ہو جاؤ اچھا یہ گندا نظریہ ہاں میں کہتا ہوں گندا نظریہ گندا نظریہ یہ نظریہ ہے آپ اس کو کیا سمجھ دیں گندا نظریہ تو یہ تمہارے سفدر سے ایسے ایسے نظریہ لکھے ہیں, علماء کے جمع کیے ہیں. یہ منصورہ کے اندر. تو پھر جمع کیے ہیں لیکن اس نے کہا کہ ان کو دلیل نہیں بنایا جائے گا ابھی ایسی ذکر تو تو باتیں اس نے منصورہ کے اندر جمع کی ہیں علماء کی طرف हم. یہاں تک اس نے, نے سرفراز اور امین و کاڑ دونوں کی بات بالکل غلط ہے हم. لیکن قسم کی آپ کے دلائل کیا ہے یہ جو آپ نے نظریہ بنایا اس کو میں باطل ثابت کر دو آپ مجھے وقت دے دو نہیں باطل تو ان شاء ثابت دیکھے میں لوگوں کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اب کہ بھائی بھائی میں میں آپ کے ساتھ بات کرتا او ہوں اور بات شروع, شروع کر رہا ہوں میری بات سنو مجھے وقت دے رہے ہو کہ نہیں بھائی میں آپ کو آپ کا وقت دے رہا ہوں آپ اپنا دعویٰ اور حدیث ثابت کریں دیرے دیرے اور حدیث سے ثابت کریں اور بغیر کسی تقلید کے اور کے ثابت کریں اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے مختلف میں یہ کہتا ہوں مجھے وقت دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے اپنی تقریر بند کر دو مجھے وقت دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے اتنا بتا دو میری بات سننے کے لیے تو بالکل تیار نہیں ہو یار پتا نہیں کیوں کیا طے کر کے آئے ہو آپ میں آپ کی بات سات منٹ سننے کے لیے تیار ہوں آپ کہیں یہاں وقت شروع کرو پھر میں آپ کا وقت شروع کروں کچھ باتیں ہوتی ہیں پہلے طے کرنے کی کچھ ہوتی ہیں بعد میں گفتگو کے دوران بولنے کی کہاں سے طے کرنی ہے باتیں تو نے قرآن سے طے کرنی ہے جیس سے کہاں سے طے کرنی بات کال پیش کرنے کی طے کرنی بات کہاں سے شرائط اور طے نہیں ہوتے یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے طے ہوتے ہیں نا تو آپ متفقہ چپ کر پھر چپ کر دو نہیں متفق تو آپ کو ہونا ہے نا بولو سات منٹ کر کب سے چپ کروں گا میری باری چاہیے ایسے تو شروع نہیں ہوگی نا بھائی آپ کی باری پہلے دیکھیں آپ کو یہ تو بتانا پڑے گا یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کیا کہتے ہیں متفق ہے ये ये مسئلہ مختلف ہی ہے گیا گیا بھاگیا گیا وہ یہ اصل میں اتنا غیرت ہے نا اگر آپ نے تو بڑے صبر برداشت سے اس کی بکواس سنی ہے نا میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی بھی کر دیتا اور اس کی جو ہے میں اسے کہتا کہ بھائی تمہارے جو عمر صدیق طالب و اور, اور ان خبیصوں نے اصول مناظرہ کے تحت کی مجلس میں شرائط اور یہ اصول طے کیے ہیں हुँ. وہ کافر تھے یا مشرق تھے یا زندید تھے हुँ. تمہارے اصول کے مطابق اچھا. आ, یہ سب سے پہلے ان کے منہ میں مارنا تھا اگر کہتے ہو کہ نہیں تم ان کے مقد نہیں تو تم ان سے اگر یہ کہ میں ان کا مقد نہیں تو اس کہہ دو کہ ان پر فتو تو لگاؤ کہ وہ کافر ہیں یا زندگی مجھے بتاؤ اتنا بتاؤ کیونکہ اچھا. ان وہ انہوں نے بھی مناظرہ کیا اور تم بھی مناظرہ کر رہے ہو اسی طرح اگر تم مناظرہ مجھ سے کرو گے تو اصول مناظرہ کے تحت کرو گے جس طرح تفسیر اصول تفسیر کی روشنی میں سمجھی جاتی ہے حدیث اصول حدیث کی روشنی میں اگر اصول حدیث کے تم منکر ہو تو پھر اصول مناظرہ کا بھی انکار کر دو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہاں اگر اصول حدیث ماننا ہے تو پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا یہ اس خبیث کو کو پھنگلو پہ نچا پرلے درجے کا بغیرت حرامی حرام کی قسم کا آدمی ہے یہ مناظرہ کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا بکواس کرتا ہے اشرف تو کیا خیال ہے اب اس کو کہیں کہ اپنے دلائل بیان کریں میں کہتا ہوں اس کو آ جائے سے کہیں چلے مجھ سے بات کر لے اب میں اس سے ذرا بات کر لیتا ہوں نہیں اگر وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا اور تو میں اس کو کہہ دوں کہ اپنے دلائل بیان کرو ہاں ایک بات کہیں کہ دلائل بیان کرو مگر جو بھی دلیل دو گے عبارت نص سے دو گے اور دلیل حدیث حدیث جو ہوگی وہ صحیح ہوگی سندن صحیح ہوگی اور دلیل عبارت نص سے دو گے عبارت, عبارت نص یعنی قرآن کی آیت کے وہ حدیث، الفاظ دکھاؤ گے حدیث سے الفاظ دکھاؤ گے کسی قسم کی تشریح میں نے تم سے نہیں کرانی چونکہ چونانچے میں نے تم سے نہیں کرانی عبارت نص سے دکھانا ہے بس بات ختم ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ پتہ نہیں اب آئے گا کہ نہیں آئے گا جی جی چلو میں اس کو دوبارہ کال کرتا ہوں ٹھیک ہے جی جی سے اوکے اوکے اوکے السلام